السلام علیکم ورحمۃ اللہ و جی کیا حال چال ہیں خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ جی جی الحمدللہ اللہ کا شکر اللہ کا احسان میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اچھا جی آپ تشریف لائیں رول نمبر پندرہ کہاں غائب ہیں حضرت کہاں غائب ہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے آپ کا بغیر کسی اطلاع کے ہاں رول نمبر پندرہ سے پوچھ رہا ہوں میں مکسلر پہ ہیں جی اللہ اکبر کبیرہ یہ کیا بات کہ کیوں نہ کہیں جو کہ نہ کہے جی جناب अपने माइक देखा करें अपने माइक देखा करें जी समझ नहीं आ रही सबक समझ नहीं आ रहा समझ नहीं आ रहे پھر کیا سمجھ نہیں آ رہا اللہ خیر الحمد الحمدللہ وکفا للہ والسلام على سيد الرسل وخاتم و اما بعد ام آباد من الشیت علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج اتریقۃثریہ کا سبق پڑھنا ہے عطرقۃ الصریہ Hmm. سبق نمبر ادرسام و اشرون جی انہوں نے بتایا مجھے ادر سامن سبق نمبر اٹھائیس ٹھیک <تصفيق> ہے تو اس میں کچھ الفاظ کے معنی ہیں وہ آپ لوگ بتا دیجئے تاکہ آسانی ہو جائے اور مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ لوگ کچھ دیکھ کیا ہیں جی ارِ سالہ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ خط کو کہتے ہیں پیچھے بھی کئی جگہ پر گزر چکا ہے اچھا ہم کیا مطلب نہیں یہ پڑھ چکے ہم تو ستائیس پڑھ چکے ہیں جناب ستاس پڑھ چکے ہیں کیوں جی جیوال نمبر بارہ آپ کون سا سبق پڑھنا ہے آج हाँ सताईस पढ़ना है ठीक है ठीक हो गया ज़बरदस्त हो गया अच्छा जी چلیے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ٹھیک ہو گیا آ جائیں آ جائیں سبق نمبر ستائیس جی تلابی مظاہرے کا سیغہ ہے لائبہ ال لا سے لاتل جی اس کا کیا ترجمہ ہے لا آبی رول نمبر بارہ کون سا سیگا ہے اور ترجمہ کیا ہے اس کا سیگا کون سا ہے لا آبی اور اس کا ترجمہ کیا ہے یہ بتائیں گے آپ کو رول نمبر بارہ جی <coughs> کہاں چلے گی بھیا جی اچھا جی تدخل و داخل ہوتی ہے تغسل و غسل کرتی ہے اچھا یغلی ظاہر عمر کا سیرہ ہے واحد من حاضر ہے اس کا مطلب ہے کہ تم غسل کرو دھو طریق راستے کو کہتے ہیں تسلی صلاحی یسلی سمعہ ہوتے نماز پڑھنے کے جو تسلی وہ نماز پڑھتی ہے تطبخو وہ پکاتی ہے اچھا جی اتبھی پکاؤ اور زمین کو کہتے ہیں تلاوت کرنے کو کیا ہے تتلو تتلو تلاوت کرتی ہے تلا تلالو اچھا تا و عبادت کرتی ہے آباد یا آب اچھا جی اس کے بعد ہے تم عبادت کرو کیوں سکائب پہ نہیں ہے کلیئر وائس جی اسکائپ پہ وائس کلیئر نہیں ہے جی وائس اوکے جی اب آ جائیں ذرا سابق کی طرف ادرس صابہ والے جی عدرسابرون سبق نمبر ستائیس الفیال المظاہر المانس المفرد المانس کے سیرے ہوں گے اور مفرد کے تو ظاہر المانس کے سیرے کوئی غائب کے ہوں گے کوئی حاضر کے ہوں گے اور کوئی کیا ہوں گے متکلم کے ہوں گے ٹھیک ہے غائب کے بھی ہوں گے حاضر کے بھی ہوں گے اور مت... ہوں گے تو سب سے پہلے دیکھیے متکلم کے سیرے پہلے ذکر کیے ہیں فاطمہ تو تقول فاطمہ کہتی ہے انا علمی میں شاگردہ ہوں انا فلفس یا میں طالبہ ہوں انا فی فلفس میں کلاس میں ہوں آخذ الکتاب یہاں سے آگے بات شروع ہو رہی ہے آخذ الکتاب میں کتاب کو لیتی ہوں یا پکڑتی ہوں اقوم میں مکانی اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہوں و امشی الباغ اور میں دروازے کی طرف چلتی ہوں افتح بابا میں دروازہ کھولتی ہوں اخرو جو میرا لغفہ جی اب آگے ہے محمہ تلمیزا معلمہ یعنی استانی تلمیزا یعنی شاگردہ ٹھیک ہے یا یہ کہ محمہ استانی تلمیزا ایک طالبہ ٹھیک ہے ان دونوں کا آپس میں مکالمہ ہے مکالمہ یا فاطمہ معلومہ کہہ رہی ہیں قومی یا فاطمہ کھڑی ہو جاؤ اے فاطمہ وہ آگے سے جواب داری ہیں. انا انعقوم میں کھڑی ہوتی ہوں ٹھیک ہے کتاب اخذ یا خودی ٹھیک ہے اس کا مطلب بہت ہے پکڑنے کے لینے کے حاصل کرنے خزی الکتا تم کتاب لے لو رہی ہیں آ خز الکتابا میں کتاب لیتی ہوں میں کتاب حاصل کرتی ہوں یا میں کتاب پکڑتی ہوں یہ شاگردہ کہہ رہی ہیں ام شی دروازے کی طرف چلو یہ استانی کہہ رہی ہیں شاگردہ سے ٹھیک ہے ام شی ال تو پہلے والا جو امشی شی ہے وہ امر حاضر کا سی سیگ جیسے ازربا رب از ازریبو کی طرح اور جو امشی ہے یہ ازربو متکلم کے سیغے کی طرح ہے جو مظاہرے کا متکل کا سیگا ہے ازربو ٹھیک <تصفح> ہے امشی تو میں چلتی ہوں ال الباب دروازے کی طرف ٹھیک ہے اچھا جی آگے ہے اخرجی من الغرفہ اخرجی من الغرفا نکل جاؤ کمرے سے خراجہ یخروجو سے اخروجی امر حاضر کا سیگا ہے مانس کا نکل جاؤ کمرے سے ٹھیک ہے الغرفہ خراجہ یخروجو مزار متقلم کا سگا ہے واحد متکلم کا میں نکلتی ہوں کمرے سے ال ہابیبئی تم جاؤ گھر کی طرف از ہبی ذہب یزحاب ٹھیک فتح یفتحو سے امر حاضر کا سیگا ہے منس کا تم جاؤ الالبیت گھر کی طرف ازہب یہ طرح ہے ازہب و متکلم کا سیگا میں جاتی ہوں الالبیت گھر کی طرف آگے ہے زینب و تقول یا فاطمہ اب یہ غائب کے سیغے ہیں ٹھیک ہے زینب و تقول زینب کہتی ہے یا فاطمہ اے فاطمہ انتمیز تم تم ایک طالبہ ہو تم ایک شاگردہ ہو انتف تم کلاس میں ہو الفصل کلاس کو کہتے ہیں صوف صوف بھی کہتے ہیں الفصل بھی کہتے ہیں اچھا تاخین الکتاب تا خدین کتابہ تم کتاب کو لیتی ہو تدینہ کیا ہے مخاطب کا سیگا ہے و تقو مین میں مکانک اور تم کھڑی ہوتی ہو اپنی جگہ سے اچھا جی آگے ہے و الباب تم چلتی ہو دروازے کی طرف و تفتحین الباب تم کھولتی ہو دروازے کو و تخرجین من الفسل اور تم نکلتی ہو کلاس سے و تم نکلتی ہو من الفصل کلاس سے وطدین البی تم جاتی ہو گھر کی طرف تو الفاظ وہی ہیں ذہبہ معنی جانے کے کا معنی نکلنے کے فتح معنی کھولنے کے کا معنی کھڑے ہونے کے ٹھیک ہے نا تو اب اس سے سیغی بدلتے رہتے ہیں خزینہ وہی تجربینہ کی طرح ہے تسمینہ کی طرح ہے, ٹھیک ہے؟ کی طرح فتح سمیع بیض ریبوس ہے جس طرح بھی آپ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا ہے واحد مونس حاضر ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد کا جو وہ ہے پیرا سعیدہ تن تقول سعیدہ کہتی ہیں فاطمہ تو تلمی فاطمہ ایک کیا ہے شاگردہ ہے یہ ایک طالبہ ہے ہی الفصل وہ کلاس میں ہے وہی الفاظ ہیں صرف کیا ہے ہیر پھیرے کس کی یا تو مخاطب کے سیرے ہیں یا متکلم کے ہیں یا کس کے غائب کے سیرے ہیں تو اب یہاں پر غائب کو بیان کریں گے الفصل وہ کیا ہے کلاس میں ہے تخد کتابہ وہ کتاب کو لیتی ہے مکانے اور کھڑی ہوتی ہے اپنی جگہ سے الباب اور دروازے کی طرف چلتی ہے تخت اور دروازہ کھولتی ہے من الفصل اور نکلتی ہے کلاس سے و تذب البید اور جاتی ہے گھر کی طرف ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد ہے آپ کی تمرین عربی میں ترجمہ کیجئے یہاں سے اٹھو اور کرسی پر بیٹھ جاؤ یہاں سے اٹھو اور کرسی پر بیٹھ جاؤ اس کی عربی بنا رہے ہیں رول نمبر 8 رول نمبر آٹھ سے سوال ہے مکسلر پہ موجود ہیں فاطمہ یہاں سے اٹھو اور کرسی پر بیٹھ جاؤ جی فاطمہ یہاں سے اٹھو اور کرسی پر بیٹھ جاؤ اس کی عربی بنائیں گے آپ جی فاطمہ یہاں سے اٹھو اور کرسی پر بیٹھ جاؤ جی رول نمبر آٹھ سے سوال ہے رول نمبر بارہ ہی سکائب والوں کا بھی کچھ کر لیجئے جی رول نمبر آٹھ سب پوچھا ہوا ہے اور جو سکائب پہ حضرات بیٹھے ہیں ان کا کیا ہوگا فاطمہ آ جائے گا تو اچھا بن جائے گا یا فاطمہ منہ ہونا یا فاطمہ یا فاطمہ پہلے لگا دو بس یا فاطمہ ٹھیک ہے ظاہر دی جائے یا فاطمہ ٹھیک ہے اچھا جی ماشاء اللہ جزاک اللہ بہت خوب بہت اچھا بس صرف یار لگا دیجیے یا فاطمہ قومی منہ من من ناجلی سیار یا فاطمہ قومی وجلسال کرسی زینب صبح سکول جاتی ہے زینب صبح سکول جاتی ہے جی اس کی عربی بنا رہے ہیں رول نمبر بارہ زینب صبح سکول جاتی ہے رول نمبر بارہ کیوں نہیں پوچھا جاتا اس لیے کہ یہاں پر یاد لگے گا بس جی تذہب ولمد رستی صباحا زبردست رستی صباحا بہت اچھا بہت خوب ماشاءاللہ اللہ اور شام کو گھر لوٹ آتی ہے شام کو گھر لوٹ آتی ہے اس کا جواب دے رہے ہیں رول نمبر پانچ جی رول نمبر پانچ اس کے عربی بنائیے گا رول نمبر پانچ سے سوال ہے شام کو گھر لوٹ آتی ہے یعنی فات زینب صبح سے سکول جاتی ہے شام کو گھر لوٹ آتی ہے جی वो नमाज पढ़ती रोल नंबर पंद्रह जल्दी से जल्दी करें रोल नंबर पंद्रह نماز پڑھتی ہے رول نمبر پندرہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے جس کی اسکربی بنا دیجیے چلے خیر پتہ نہیں ہے ان کو آواز نہیں آ رہی یہ کیا مسئلہ ہے کیا کہیں؟ وہ نماز پڑھتی ہے اس کی پچھلے سی جملے کے ساتھ زینب صبح اسکول جاتی ہے صباحا اور شام کو گھر لوٹ آتی ہے آ جاتی ہے مسا ان ٹھیک ہے سباہن سوباہن صبح کا وقت ان شام کا وقت ٹھیک ہے وہ نماز پڑھتی ہے وہ تسلی وہ نماز پڑھتی ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے و تتلو القرآن الکریم و تتلو تلا یتلو یتلو فیل مظاہرے کا سیغہ ہے غائب مذکر کا تو چونکہ ہم نے کیا لگانا ہے قریب منس تو تتلو ٹھیک ہے وتتلو القران الكريم اور وہ قران کریم کی تلاوت کرتی ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے بچی اپنی ماں کی طرف چلتی ہے۔ بچی اپنی ماں کی طرف چلتی ہے الولدۃ الولدۃ تمشی الى امها ٹھیک ہے الولدۃ تو بچی اپنی ماں کی طرف ہو تو بعد میں آئے گا تمشی الد تم شی مشا تمشی شی تمشی کیا ہے منس غائب تمشی اپنی ماں الا امہا ہا ضمیر جو ہوگی چونکہ منس کی تو اللہ کی طرف راجی ہوگی الا اما ٹھیک ہے بچی اپنی ماں کی طرف چلتی ہے اللہ دتو تمشی الہ امہا سمجھ آئے اس کی عربی اللہ دمشی عل سعیدہ اپنی ماں کے پاس ادب سے بیٹھتی ہے سعیدہ و تجلسو این دا سعیدہ اپنی ماں کے پاس ادب سے بیٹھتی ہے سعیدہ بیٹھتی ہے سعیدہ تو تجلسو ہا اپنی ماں کے پاس ادب سے بیٹھتی ہے بے بی ادبن سعیدہ اپنی ماں کے پاس ادب سے بیٹھتی ہے بے ادبن آگے یہ ترجمہ سمجھ کیوں جی رول نمبر پانچ رول نمبر چار رول نمبر آٹھ پندرہ بارہ سب کو سمجھ میں آ رہے ہیں جی اس کے بعد اردو میں ترجمہ کریں یا فاطمہ اے فاطمہ اظہبی مدرسہ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ادھا بھی مانا جانے ہے ادھا بھی امر کا کے جائی جائیں مدرسے سکول کی طرف ٹھیک ہے اے فاطمہ سکول کی طرف جائیں یا مدرسہ کی طرف جائیں والا تل آبی فط راستے میں مت کھیلئے تل ولا مت طریقے راستے میں تو لا تال یہ کیا ہے مظاہرے کا سیغ ہے اجلس اجلسی اجلسی ولا زمین پر مت بیٹھیے کرسی پر بیٹھی اجلیسی حاضر کا سیغہ ہے مانس کا اجلی سی علی کرسی, کرسی پر تشریف رکھے ولا تجلیسی سیاض زمین پر مت بیٹھے سعیدہ خر الفصل و تجل سب ایسی لڑکی ہے کہ جو کلاس میں داخل ہوتی ہے تو بڑے ادب سے بیٹھتی ہے سعیدہ تدخل فصلہ کلاس میں داخل ہوتی ہے و تجل سوبیاد اور بیٹھتی ہے ادب کے ساتھ وہ تقرا الکتابہ اور کتاب پڑھتی ہے